الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا نور الله شیخ طریقت عمیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد اریاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات امل علیہ کا رسالہ ہے خاموش شہزادہ اس کے صفحہ نمبر ایک پر القول البدی صفحہ نمبر دو سو تیہتر کے حوالے سے لکھا ہے رسولِ نظیر سراجِ مدیر محبوبِ ربِ قدیر عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ دل پذیر ہے ذکرِ الٰہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پہنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ڈرنا چاہیے سلسلے میں حاضری ہے اللہ تبارہ و تعالی کی رضا خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے اول آخر شرکت کرنے کی نیت کیجئے زبان ہماری جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں ہے قابو میں نہیں ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا یا راضی ہوگا یہ زبان سے جو کلام کیا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اسے سمجھنے کے لیے آئیے ہم حدیث پاک سنتے ہیں بخاری شریف جلد چار سفرہ دو سو اکتالیس حدیث نمبر چھ ہزار چار سو اٹھہتر سرکار مدینہ راحت خلو وسینہ فیض گنجینا صاحب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت درجے بلند کرتا ہے اور کبھی اللہ پاک ازغجل کی ناراضی کی بات کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتا اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے اور مسند امام احمد حدیث نمبر آٹھ ہزار نو سو اکتیس اس میں روایت ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ پر جہنم میں گرتا ہے بک بک کی کہیں لتنا جہنم میں گرا دے او زبان کا ہو عطا مدینہ امین امین امین سم اللہ تعالی علیہ وسلم پدنی چرن کے ناظرین زبان کی آفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ہم لوگوں کی عیب جو ہی کرتے ہیں بہت ساری آفات ہیں اس میں ایک غیبت بھی ہے لوگوں کے پوشیدہ ایب کو برائی کے طور پر ہم بیان کرتے اچھی بات نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک سننے ابی داود حدیث نمبر چار آٹھ سو اٹھتر فرمایا میں شب معراج اسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل جی کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے آج جلد چھ صفحہ چھ سو انیس مفتی احمد یارخان نومی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخون تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے ان سے سینا چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے خداجل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مزید فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی ہمت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے بدری چینل کے ناظرین ربت کرنا کیسا ہے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے قرآن میں کیا ہے غبت کے تعلق سے پارہ چھبیس صورت الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں پشاد ہوتا ہے لوخی لحمی میں جنز ایمان اور ایک دوسرے کی قیمت نہ کرو کیا میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا قبت کی تباہ کاریاں امیر علیہ سمت کی جو ایک عظیم شان کتاب ہے اس میں آپ نے غیبت کی بیس تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے اور ہمیں بھی توجہ دلائی ہے لکھتے ہیں غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے غیبت برے خاتمے کا سبب ہے بکثرت غبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے غبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الغرض غبت گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سخت تر ہے مسلمان کی غبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے غبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر مدبو دار ہو جائے غبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا غبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا غبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھل رہا تھا غبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا غبت کرنے والا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 تغفیر اللہ،, تغفیر اللہ مدی چینل کے ناظرین زبان کی آفات میں جھوٹ بھی ہے جھوٹا وعدہ بھی زبان کی آفات میں شامل ہے یہ جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر تینتیس اللہ کے محبوب دانا عیوب منزا العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان مناسب کی تین نشانیاں ہیں ایک جب بات کرے جھوٹ کہے دو جب وعدہ کرے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے تو جھوٹ بولنا اچھا نہیں اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بنتا ہے اور جھوٹا وعدہ کرنا توبہ توبہ سفر اللہ یہ تو حرام کام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے پتابر جل صفحہ انہتر پر میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خلف الوعد حرام وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے اب وعدہ خلافی اس کو کہتے ہیں اب اس کی تعریفات سیکھنا مدنی چینل کے ناظرین ضروری ہے لازم ہے جو نہیں سیکھے گا اس کو منع ملے گا سیکھنی چاہیے غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر علیہ سنت کی عظیم الشان کتاب ہے اس میں وعدہ خلافی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو پر ایک اور حدیث پاک میں جو کہ سننے ابی دابو شریف حدیث نمبر ہے چار نو سو جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی بھی ہو پھر پورا نہ کر سکے وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں امیر ہیں اور بہت سارے مدنی پھول اس تعلق سے اتافرمائے غبت کی تباہ کاریاں جو امیر علیہ سنت کی عظیم الشان تصنیف ہے وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے زبان کی آفات میں جھوٹی گواہی دینا بھی ہے یہ بھی حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے زبان کی آفات میں جھوٹے خواب گڑ کر سنانا بھی ہے ناجائز ہر بل عزیز بننا چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کی زیارت ہوئی مجھے مکے کی زیارت ہوئی مجھے مدینے کی, کی زیارت ہوئی اور نہ جانے کیا کیا وہ جھوٹے خواب سناتا رہتا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جھوٹے خواب نہیں سنانا چاہیے اسی طرح سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا یہ بھی اچھا نہیں یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے بہتان لگانا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے چغلی کھانا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے اور یہ حرام ہے لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کو بتانا یہ ہے اور یہ حرام یہ بھی زبان کے آفات میں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے چگلی نہیں کرنی چاہیے کسی کی کسی پر توہمہ نہیں باندھنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ زبان کے آفات میں سے اسی طرح کسی پر لانا بھیجنا یہ بھی درست نہیں ہے بہت سخت چیز ہے یہ ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے بلکہ الا حضرت فتح و رضوی شریف میں لکھتے ہیں کہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو لعنت نہیں اس پر لانت اس پر لعنت یہ مومن کی شان نہیں کہ لانتیں بھیجے گالی دینا یہ بھی زبان کے آفات میں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے گالیاں نہیں دینی چاہیے بات بات پر گالی بات بات پر گالی اللہ حضرت فتح و رضوی شریف میں فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی بے ازن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے گالی دینا گنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے وہ نادان جو گندی باتیں کرتے ہیں پوشیدہ امراض کو بلا حاضر شریف بیان کرتے ہیں اور گھر کی باتیں کرتے ہیں شادی کی باتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی امی کی باتیں کرتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو شرم کر بھائی فہوش کلامی کرنے والا یہ تو بہت نادان ہے تو بس تک اور اس کے بارے میں میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا چار طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و فمور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے جواب ملے گا یہ بدنصیب خبیص اور بری بات کی طرح متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا مثلا جمع کی باتوں سے استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ بلاکالی سلاط اسلام نے فرمایا فوہش گو پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے تانازہ نہیں کرنا یہ بھی زبان کی آفات میں سے اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے تقدیر کے معاملے پر بحث کرنا اللہ کے بندے فرض علوم تجھے آتا نہیں نماز پڑھنی آتی نہیں تو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے چلا اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بغیر علم کے وہ فتوا دے دینا اللہ اکبر میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا جو بغیر علم کے فتوا دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے اور اللہ حضرت نے لکھا کہ جاہل پر سخت حرامے کے فتوا دے مزید دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی زبان کی آفات میں سے اور اچھی بات نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے گھر میں آ کر بھی غیر کی باتیں کریں گے جو گانے گاتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کے بجائے ناطے پڑھنی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے جو لوہا کرتے کسی گھر میں کسی کی میت ہو گئی تو یہ بھی درست نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے لوہے سے مراد یہ ہے کہ میت کے اوساف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رویا جائے اسے بین بھی کہتے ہیں اور یہ بل اجماع حرام ہے حرام جہنم میں لے جانے والا کام استقفر اللہ کسی کے راج فاش کرنا اچھی بات نہیں ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلا حاجت مانگنا سوال کرنا تو جہنم کے انگارے کیوں جمع کرتا ہے بھائی دو رخی بات کرنا ادھر کوئی اور بات ہے ادھر کوئی اور بات ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا تو دنیا میں دو پن اختیار کرے تو روز قیامت اس کی آگ کی دو زمانے ہوں گی سکفر اللہ کسی کی ناجائز سفارش کرنا یہ بھی درست نہیں یاد رکھیے جائز سفارش جائز ہے ناجائز سفارش ناجائز ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کسی کی ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے کسی کو برائیوں پر ابھارنا برائیوں کی ترغیب دلانا یہ بھی زبان کی آفات میں سے یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے سخت کلامی کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ بھی ایک عیب والی بات ہے کسی کسی عالم دین کسی جامع شرائط پیر کی شان میں نازیبا کلمات کہنا بڑی ضرورت کی بات ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے اعلیٰ حضرت ودی اللہ تعالی انہوں نے یہاں تک لکھا اگر کوئی عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے اور اگر بہ جی علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی جھگڑے کے باعث برا کہتا ہے گالی دیتا ہے تحقیر کرتا ہے تو ایسا کرنے والا سخت فاسق فاجر ہے اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیص الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے قطبے کے دوران بات چیت کرنا یہ بھی زبان کے آفات میں سے یہ بھی اچھا نہیں ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے علاوت سنتے وقت گفتگو کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے خزائے حاجت کرتے وقت بیت الخلاء میں باتیں کرنا مکرو تحریمی ہے اس سے بچنا چاہیے لوگوں کے برے نام رکھنا یہ بھی زبان کے آفات میں سے اس سے بچنا چاہیے کھانے میں اہب نہیں نکالنا چاہیے بلا وجہ کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے اور یہاں تو قتل کر دیتے ہیں یہاں تو شدید تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو زبان سے تکلیف پہنچانا بھی درست نہیں کسی اجنبیہ سے بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے گناہ کے کام پر رہنمائی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کسی کا مزاق اڑانا یہ بھی درست نہیں ہے. تو زبان کا صحیح استعمال کریں اب خاں خواہ خواہ جا بجا اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے تو ڈرتا نہیں اللہ کے بندے کہ تو اپنے نیک عمل کا چرچا کرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ریاکار کار لوگوں میں مشہور کر دے تجھے ذلیل کر دے تو کیا کرے گا تیری نیت کیا ہے یہ تو اپنے فضائل جو بیان کر رہا ہے اپنے حج کی گنتی کرواتا ہے اپنے قرآن پاک میں نے اتنے پڑھے میں نے اتنے درود پاک پڑھے اتنے ذکر اذکار کیے تیری نیت کیا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے احسان نہیں جتانا چاہیے اسی طرح مصیبت میں پریشانیوں میں غموں میں بیماریوں میں تنگ آ کر ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے بدقسمتی کے ساتھ اسلامی بہنوں میں یہ مرض عام ہے کسی کا ایب اچھالنا یہ بھی درست نہیں کسی نجومی سے فال پوچھنا یہ بھی درست نہیں تو ہمیں زبان اللہ نے دی اپنی یاد کے لیے تلاوت کے لیے نفع بخش کلام اس سے کریں اس سے ہم ذکر اللہ کریں درود پاک پڑھیں اس سے ہم نیکی کی دعوت دیں اس سے پیارے اکالط اسلام کی ناطے پڑھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں علم دین سیکھے سکھائیں نیکوں کا ذکر کریں ہم نیکی کی دعوت دیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کھانے کے بعد ہم الحمدللہ کہیں پینے سے پہلے اسی طرح کسی کے عیبوں کی پردا پوشی کریں مسلمانوں میں سلح کروائیں زبان کا صحیح استعمال کریں غم خاری کریں کسی کی عزت بچائیں زبان کا صحیح استعمال کریں سچ بولیں جائز سفارش کریں آزان کا جواب دیں قامت کا جواب دیں آزان کے بعد کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں نرم گفتگو کریں چھینک کا جواب دیں مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں ایک دوسرے کو سلام کریں زبان کا صحیح استعمال کریں تو یہ زبان سبحان اللہ ہمیں کہاں پہنچا دے گی اب زبان کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے غلط استعمال کیا ہوتا ہے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت عمیر علیہ السلمت حضرت علامہ مولانا محمد الیاہ ستار قود رضبی سیائی دامود برکات الیہ آپ کا رسالہ جو ہے خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ کریں خاموشی کے فضائل کے متعلق آپ پڑھیں اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جنت کی دو چادیاں جو مکتبے نے کتاب شائع کی نا بہت پیاری کتاب ہے کہ زبان کا غلط استعمال کیا ہے زبان کا صحیح استعمال کیا ہے اس میں تفصیل اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے معلومات میں بہت اضافہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس میں شرم گاہ کی حفاظت کے تعلق سے بھی بہت پیاری پیاری روایت وغیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے اپنا خوف اطا فرمائے اور زبان کے بیجا استعمال سے بچائے اور ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی نبی جلین صلی اللہ تعالی